الحمد لله رب والصلاة والصلاة اما بعد من بسم اللہ وسلات و شعیط ابراہیم بالصبر وسل اََ النطقلفی صبی اموات صدق اللہ عظیم يصلون على علنبی یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله برادران اسلام آج جمعت المبارک کے موقع پر نواس رسول جگر گوشہ بطول سید الشہدا امام عاشق حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے کارنامے پر انشاء اللہ تعالی گفتگو ہوگی امام علی مقام کے متعلق ہم نے پہلے گفتگو کی آج اسی حوالے سے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں امام علی مقام آپ جانتے ہیں کہ نواس رسول ہیں نصب کے اعتبار سے بھی نقطۂ کمال پر ہیں اور حسب اور کسب کے اعتبار سے بھی نقطۂ کمال پر ہیں براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کا جو اسم میں پاک حسین رکھا گیا یہ نام دنیا کا نہیں بلکہ اہل جنت کا نام ہے الحسن و الحسین و اسمان من اہل الجنہ یہ جو دو نام ہیں حسنین کریمین سے پہلے کسی اور نے نہیں رکھے تھے اس اعتبار سے یہ بھی آپ کو انفرادیت حاصل ہے کہ نام حسین اگر جچتا ہے تو فقط نواس رسول پر جچتا ہے نصب ایسا ہے کہ کائنات میں ایسا نصب کسی کا نہیں ہے اور پھر وہ ہستی جن کا بچپن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں گزرا یہ باتیں آپ سمات کر چکے ہیں کہ گھٹی بھی دی تو حضور علیہ السلّۃ وسلم نے کانوں میں اذان دی تو آق دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی ہے یہاں تک کہ دو شہزادے اگر آپس میں کشتی کرتے ہیں تو ان کو شاباش دینے والے بھی جبرا امی اور سید المرسلین ہیں معتبر کتابوں میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں بچپن میں کشتی کر رہے ہیں اور حضور علیہسلاسلام داد دے رہے ہیں تو جناب امام حسن کو دے رہے ہیں کہ شاباش حسن ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو اور سیدہ فاطمتظاہراض کرتی ہیں ابا حسن بڑا ہے اور حسین چھوٹا ہے اب حسن کے لیے تو آپ واہ واہ کر رہے ہیں مگر حسین کے لیے نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسن کی طرف ہوں اور حسین کو داد جبرائیل عل امی دے رہے ہیں تو جن کا بچپن یہ ہو کہ عرش کا رہنے والا جبرائیل عل امی جو سید الملائکہ ہے وہ جن کو آ کر واہ واہ کرے اور شاباش دے ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا اہل ایمان کے ایمان کو جلا بھی ملتی ہے اور قلب و بات کو سکون بھی ملتا ہے اور بھائیو یہ بھی یاد رکھیے کہ حسنین کریمین کی محبت یہ کوئی عارضی یا کوئی فروئی مسئلہ نہیں ہے دین کی بنیاد ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت کیجیے حضور نے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے اور ایک حدیث سے پاک میں فرمایا کہ اللہم انی اے اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں و اللہ پاک میں اس سے محبت کرتا ہوں فاحب تو بھی اس سے محبت فرما واہبا من یوحب یا یار العالمین جو بھی حسین سے محبت کرے اللہ تعالیٰ تو بھی اس سے محبت فرما تو اس اعتبار سے ان کی محبت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا آج کل ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ تاریخ کے حوالے دے کر اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کوئی کہتا ہے راوی نے یہ کہا اور مختلف میڈیا پر آ کر کرام اور اہل بیت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے یاد رکھیے کہ تاریخ کا معاملہ ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب ان کی تائید قرآن و حدیث نہ کرے اگر کوئی بات قرآن سے ٹکراتی ہے کوئی بات حدیث مقدسہ سے ٹکراتی ہے تو اس تاریخی حوالے کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہے جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین و منی و ان من الحسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کہیں کہ اگر کوئی مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو وہ حسین کو دیکھے ان کے کارہ ہاں کو دیکھے ان کی عظمتوں کو دیکھے وہ نواسہ رسول بھی ہیں اور تقوا کے امام بھی ہیں آپ نے پچپن حج فرمائے ہیں مدینہ پاک سے مکہ افاک پیدل پچ پچیس حج فرمائے اس سے آپ اندازہ کریں کل آپ کی چھپن سال عمر ہے ففٹی سکس ایئر اور وہ پچیس حج فرماتے ہیں سخاوت کے امام ہیں تقوا کے امام ہیں زہد و ورا میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وہ نسبت اور وہ تعلق ہے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما بھی کرتے تھے اور حضور علیہ السلات وسلم سونگا بھی کرتے تھے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ سونگتے کیوں ہیں فرما ان سے مجھے جنت کی خشبو آتی ہے اور وہی خوشبو جو جنت کی ہے وہی خشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے فرما ہمار یہاں نہ تا یہ دونوں میری خشبو ہیں یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں تو اب آپ اندازہ کیجیے کہ ان کی محبت کا ذکر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز سے فرما رہے ہیں اب آئیے حضرات یہ بات سمجھنے کے بعد واقعہ کربلا دراصل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں کہ میرے حسین پر ایک ایسا وقت آئے گا جب ان کو صبر کرنا پڑے گا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ متل حسین صبرم و اجرا اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا کر اور میرے حسین کو اجر بھی عطا کر اب یہ صبر اور اجر کا تعلق دیکھیے کہ امام علی مقام نے ہر حال میں صبر کیا اور سن 61 ہجری میں جب یزید تخت پر بیٹھتا ہے تو دراصل بعض نادان بھائی اور جن کو خبر نہیں ہوتی وہ سنی سنائی باتوں پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اقتدار کی جنگ تھی کوئی کرسی کی جنگ تھی دراصل یہ تو حق اور باطل کا مارکا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر بھی دی تھی کہ کربلا میں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی جب جنگ سفین میں جاتے ہیں تو کربلا کے مقام پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بنو ہاشم کے کچاوے اتارے جائیں گے اور بنو ہاشم کے جوانوں کو شہید کیا جائے گا تو یہ ذکر احادیث مقصہ میں ملتا ہے یزید جو حکومت تھی وہ دراصل ملوکیت کی بدترین ڈکٹیٹرشپ کی بدترین مثال تھی اور اس سے پہلے جو خلافت کا معاملہ ہے خلافت راشدہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ان ہستیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت کی لوگوں کو آزادی تھی میں نے پچھلے جمعے بھی ارض کیا تھا کہ اس طرح کا محل تھا کہ ایک بدو کھڑا ہو کر امیر المومنین سے پوچھ رہا ہے کہ بتا دوسری چادر کہاں سے آئی اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ طبقہ جو آج کل حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں من گھڑت روایات لے کر آ رہا ہے کہ جی وہ دروازہ پر گئے سیدہ فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی اتنی جھوٹھی اور من گھڑت بات ہے کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ایک بدو کی بات سن رہے ہیں تو وہ جبرن کسی سے بیعت کیسے لے سکتے کوئی بیعت کرے یا نہ کرے یا اس کا حق ہے لیکن آپ جبرن کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ووٹ ڈالنے کے لیے جبرن کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بیعت کرے اس اعتبار سے روایت اور درایت کے اعتبار سے جو لوگ اس طرح کی جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اور پھر حوالہ دیتے ہیں شبلی نمانی کی کتاب الفاروق کا کہ اس میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق ردی اللہ تعالیٰ نے گئے اور وہاں جا کر کہا کہ باہر نکلو نہیں تو میں دروازے کو آگ لگا دوں گا اور پھر وہ دروازے کو آگ لگا دی سیدہ فاطمہ تجارا زخمی ہو گئی میرے مسلمان بھائیوں یہ انتہائی من گھڑت اور جھوٹھی روایات ہے اور بیان کرنے والے بھی تاریخ میں اس وقت کے مورخین کا تاریخ تبری میں یہ حوالہ ہے مورخین کا اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جہاں سے جو بات ملتی تھی وہ درج کر دیتے تھے کوئی کیا کہہ رہا ہے انہیں اس سے غرض نہیں ہے جہاں سے بھی روایت ملی جہاں سے بات ملی کہ فلا یہ کہہ رہا ہے فلا یہ کہہ رہا ہے تو مورخ کا کام یہ ہے تاریخ لکھنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ روایت لیتا ہے اور اپنی کتاب میں درج کر دیتا ہے اور امام تبری نے تاریخ تبری کے پہلے والیم میں یہ لکھا کہ میں جو تاریخ لکھ رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں ان باتوں سے متفق ہوں جو بات اور جو روایت مجھے ملی ہے میں نے یہاں پر درج کر دی ہے اب آپ اس کو درایتن پرکھیں روایتن پر کہ روایتن کا مانا کہ جو راوی بیان کرنے والے وہ کون ہیں درایتن یہ ہے کہ آپ عقل کے پیمانے پر عقل کی کسوٹی پر پرکھیں کہ جس شخصیت پر الزام لگایا جا رہا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو ایک بدو کی بات کو ٹالتے نہیں ہے اور اس کو حق دیتے ہیں کہ وہ گفتگو کرے اور یہ جو سیناریو پیش کیا جا رہا ہے یہ جو ماحول پیش کیا جا رہا ہے وہ تو اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر نے جب رن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینے کی کوشش کی یہ جب یزید تو کر سکتا ہے عمر بن خطاب نہیں کر سکتے اس لیے کہ حضرت امیر المومنین کی جو خلافت ہے اس کی خبر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیس سال تک خلافت راشدہ رہے گی پھر ملوکیت آ جائے گی اور یہ جو خلافت ہے اصول حکمرانی انہوں نے پورے قائم کیے تھے قانون خداوندی کی بالا تری تھی اس وقت عدل بین الناس لوگوں کے درمیان حضرت عمر فاروق نے اور خلافتے راشدہ میں عدل قائم کیا گیا مساوات تھی امیر المومنین سے بھی کھڑے ہو کر پوچھ سکتا تھا ایک عام شہری وہ بھی حکمرانے وقت سے حق میں وقت پوچھ سکتا تھا بتا تیری دولت کہاں سی آئی تیرا یہ معاملہ کیا ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو زبردستی چپ کروا دے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اسلامی حکومت کی روح ہے آج بھی جہاں پر کسی عام شہری کو بات کرنے کا حق نہیں چاہے لوگ نوازے پڑھتے ہو چاہے وہاں پر ذکر فکر کرتے ہو اس وقت تک آپ کسی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے جب تک وہاں عام مسلمان عام شہری کو ہاتھ میں وقت سے پوچھنے کی اجازت نہ ہو حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں یہ اجازت تھی اور مجھے بتائیے کہ بدو نے جب مسل نبوی میں کھڑے ہو کر کہا کہ بتا یہ دوسری چادر کہاں سے آئی کیا حضرت عمر نے اسے چپ کروا دیا اسے جیل میں ڈلوا دیا اس کی آزادی رائے کا حق سلب کر لیا سارے لکھنے والے لکھتے ہیں حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو اٹھ کر اس کو جواب دے یعنی اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی حکومت میں جبر کا کوئی تصور نہیں ہے اگر کوئی حق بات چھوٹا کرتا ہے بڑا کرتا ہے امیر کرے غریب کرے عورت کرے یا مرد کرے پڑھا لکھا کرے یا نہ پڑا ہوا کرے اس اسلامی اسٹیٹ میں ہر رہنے والے کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ حق میں وقت سے پوچھ سکے اس کا حساب لے سکے اس کا احتساب کر سکے یہ دو دورے خلافت راشتہ میں آپ دیکھیے گا یہ اصول جو میں آپ کو گنوا یہ سارے ملیں گے جواب دہی ہوتی تھی ان کی پھر وہاں پر شورا تھی جو ڈسکشن ہوتی تھی اسمبلی تھی فل امر ہر معاملے میں لوگوں سے مشورہ کیا جاتا تھا اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اداد کی جاتی تھی اقتدار کی طلب اور ہوس تھی کوئی کہے کہ مجھے حق میں وقت بنا دے خود اگر کوئی کہتا تو یہ اسلام کے خلاف ہے کہ خود کوئی طلب کرے دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس میں اہلیت ہے یا نہیں ہے اور یہ اس اہلیت پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں اترتا ہے دوستان نے محترم کربلا کا واقعہ یہ اہل اسلام کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ جب جبر کی حکومت تھی اس موقع پر امام علی مقام نے بیعت سے انکار کیا اور یزید زبردستی بیعت لینا چاہتا تھا مدینہ کے گورنر سے کہا کہ جاؤ حسین کو بلاؤ اور اس سے بیت لو پھر امام علی مقام نے مدینہ پاک کو چھوڑا کیوں چھوڑا اگر میں مدینہ پاک میں رہا تو یہاں فوجی آئیں گی قتل و غارت ہوگا خون بہے گا اور مجھے خبر ہے کہ یزید مجھے شہید کرنا چاہتا ہے. امام علی مقام نے مدینہ بھی چھوڑ دیا اگر ان کا مقصد اپنا اقتدار ہوتا تو سب سے بہترین جگہ ان کے لیے مدینہ پاک تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر خبر کہاں ہے مدینہ پاک میں اور یہ وہی مدینہ پاک ہے جہاں لوگوں نے دیکھا تھا کہ مامے حسین کندوں پر سوار ہیں صحابہ کی کثیر تعداد موجود تھی امام علی مقام وہاں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے مسے نبوی سے باہر نہ جاتے آپ نے مدینہ پاک اس لیے چھوڑا تاکہ یہاں پر قتل و غارت نہ ہو فوجی آ گئی تو وہ مجھے گرفتار کرنے آئیں گی یہاں مزاحمت ہوگی خون خرابہ ہوگا امام علی مقام نے مدینہ کی حرمت کو بچانے کے لیے یہاں سے سفر کیا مکہ پاک پہنچے لیکن مکہ پاک میں بھی آپ کا پیچھا کیا گیا اور پھر ارادہ تو آپ کا حج کا تھا آپ نے حج کومرے میں بدلا ہے اور وہاں سے چونکہ ہزاروں کی تعداد میں خط آئے تھے کوفہ والوں کے اس میں لکھا ہوا تھا اگر حسین تو ہمارے پاس نہ آیا تو کل قیامت کے دن ہم تیرے نانا سے سوال کریں گے اب امام علی مقام نے ان خطوں کی بنیاد پر اپنے بچوں کو لیا اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں ان کا کوئی پہلے کوئی رہائش نہ تھی حضرت علی کا کیپیٹل دارالحکومت کہاں تھا کوفہ تھا وہاں حسن کریمین بھی وہاں رہتے رہے تھے حضرت علی نے جو حکومت کی ہے وہ کوفہ میں جا کر آپ نے بسیرا کیا تو وہ حقیقت میں تو پھر اپنے وطن کی طرف جا رہے تھے وہاں راستے میں گھرا ڈالا گیا ہربن یزید آتا ہے اور آپ دیکھیے کہ ابامے علی مقام کا خطبہ مقام بیزاب ہو کر بلا میں ہو وہ جو خطابات ہے تاریخ میں وہ اتنے جامع خطابات ہیں امام علی مقام جو کہنا چاہتے تھے کرنا چاہتے تھے وہ ساری باتیں ان خطابات میں موجود ہیں آپ کہتے ہیں اس وقت لوگوں ظالم حکمران اس وقت حکمران بن چکے ہیں اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے بیت المال کو ذاتی جاگیر بنا لیا گیا ہے عوام کا پیسہ لوگ اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں اس وقت حدود کو پامال کیا جا رہا ہے اور کربلا میں جو خطبہ دیا ہے وہ کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے اور امام علی مقام اس وقت کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں واحد اس وقت کائرات میں ہوں جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے اس وقت پوری زمین پر صرف میں اکیلا ہوں جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے مجھے پہچانو جاؤ صحابہ سے پوچھو کیا میں اور حسن وہ نہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن و شباب سا شباب کیا میرے متعلق میرے نانا نے اور تمہارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں حسن اور حسین جنتی جوانوں کا سردار ہوں ان کو یاد دلایا ہے ان کو بتایا ہے کہ میرا مقام کیا ہے اور میری عظمت کیا ہے اور پھر یہ جملہ بھی کہا اس وقت کہ میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہوں حسین وہ ہے جس کی زبان میں زندگی میں کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے اور بول کیا ایسے سکتے تھے جن کو لوری سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم دینے والی ہوں جن کو دودھ پلانے والی سیدہ فاطمہ ہوں جن کی رگوں میں خون مولا علی کا ہو اور جن کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو کیا وہ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں دراصل کربلا کا واقعہ یہ ایسا واقعہ ہے جو عشق و محبت کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب کو تخلیق کیا اور آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اس وقت کے جبلے دیکھیے جب ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنا چاہا تو فرشتوں نے کہا مولا تو اس کو برائے گا جو زمین میں فساد کرے گا خون خرابہ کرے گا ہم تیری تسبی بیان کرتے ہیں لیکن اللہ پاک نے فرمائن فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اب دیکھیے کربلا کا مارکا علامہ اقبال کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ سدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق ادھر چلیے باپ ہے اپنے بیٹے کو فلما بالا کا ماحول وہ بچہ جو چلنے لگ گیا ہے بچپنا ہو چھوٹا بچہ ہو باپ کو اتنا نہیں ہوتا ٹائم نہیں ملتا لیکن وہ بیٹا جو تیرے گلی کوچے میں جاتا ہے وہ بچہ جو تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہے وہ تیرے ساتھ محفل میں جاتا ہے اب اسماعیل علیہ السلام کی ایج چلنے پھرنے کی ایج ہو جاتی ہے اور اس موقع پر حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چوری چلا اب آپ ناظرین کرام غور فرمائیے گا سامعین محترم کہ ابراہیم علیہ السلام صدق کے اس مقام پر تھے کہ اللہ کے خام میں اشارے پر بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کربلا میں صبر حسین بھی عشق ہے رب العالمین اب امام علی مقام کو آزما رہا ہے کہ میرا حسین میرے دین کی بچانے کی خاطر کیا کچھ قربان کر رہا ہے اب دیکھیے کوئی معمولی حواز کا آدمی ہو اس موقع پر وہ اپنے حواس پر قابو نہیں پال سکتا کربلا کا مارکہ تاریخ میں آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملے گا پوری تاریخ میں انسانیت کی تاریخ میں کہ نبی کا نواسا ہو سامنے جو ہے اٹھارہ ہزار کلمہ پڑھنے والے بھی ہو نہ ماننے والے تو شہید کیا کرتے ہیں زکری علیہ السلام کو جنہوں نے شہید کیا وہ تو نہ ماننے والے تھے یحییٰ علیہ السلام کو جنہوں نے شہید کیا وہ تو نہ ماننے والے تھے اور یہ عجوبہ ہے تاریخ کا کہ وہ جو بظاہر کلبہ بھی پڑھ رہے تھے جو نمازیں پڑھ رہے تھے وہی وہ اسی نبی کے نوازے کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ جی انسان اتنی پستی میں کیسے گر گیا اتنا نیچے کیسے چلا گیا جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے سب سے بڑا وہاں پر ایک مال تھا دوسرا خوف تھا جس کو بھی کہا جاتا ہے یہ کہتا اگر بہن اس وقت یزید کا کہنا نہ مانا میری پوری جاگیر ضبط کر لی جائے گی میرا پورا کنبہ بچوں کو اٹھا کر ذبح کر دیا جائے گا میرا پورا قبیلہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا یعنی ملوکیت کی یہ بدترین مثال تاریخ میں نہیں ملتی کس ڈر سے وہ جنگ میں آئے ہوں کہ اگر ہم جنگ نہیں کریں گے تو ہمارا پورا کنبہ ذبح کر دیا جائے گا ہماری جائیداد غصب کر لی جائے گی اور ہماری نسلیں میں جا کے رکھ دی جائے گی تو آپ اندازہ کیجیے حضرات اتنا خوف تاری تھا کہ نام نہاد ایمان ہونے کے باوجود بھی ان وہ اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکے اس دولت کے نیچے دب گئے خوف کے نیچے دب گئے اس موقع پر امام علی مقام نے کہا بھی کہ میں خود نہیں آیا کوفے والوں تم نے مجھے بلایا نام لے کر کہا کہ تمہارا خط میرے پاس ہے اب وہ اس اعتبار سے, سے بھی خوف میں مبتلا ہو گئے کہ مزید نام اگر اوپن کیا گئے تو ہمارا تو جینا حرام ہو جائے گا اب وہ سارا طبقہ جو کوفے میں تھا وہ تیار ہوا لیکن جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا وہ ہر بن یزید جو امام کو کربلا میں لے کر آیا تھا اس نے کہا کہ ہاں حسین میرے سینے میں حق آ گیا ہے یزیدیوں کو چھوڑ کر امام کی طرف چلا جاتا تو دوستوں صدق کے خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکائے وجود میں بدرو ہنین بھی ہے عشق آئیے کربلا کو سمجھتے ہیں اور یہ منافقت ہماری تاریخ میں ہمیں ملتی ہے جیسے اقبال نے ایک اور مقام پہ کہا کہ جافر از بنگال صادق کا دکن جعفر از بنگال صادق کا دکن نگے آدم ننگے دین نگے وطن یہ جو بکنے والے لوگ ہیں یہ کبھی بھی کسی کے دوست نہیں ہوئے مال کی خاطر حق کو چھوڑنے والے اقتدار کی خاطر حق کو چھوڑنے والے انسانی حقوق پامال کرنے والے انسانوں کو قتل کرنے والے کبھی حجاج میں یوسف کے روپ میں مسلمان کبھی چنگیز خان حلاق خان امام نے تو بتایا کہ جو بھی انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا حسین اس کے آگے دیوار ہے اور یہی نقشہ دیکھیے پھر جب کربلا کا مارکا ختم ہو جاتا ہے تو امام زین العابدین یزید کے دربار میں ایک شخص تھا جو قاتلان حسین میں شامل تھا وہ یزید کے متعلق بات کر بیٹھا اسے آرڈر دے دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تھا وہ قاتلان حسین میں سے وہاں سے بھاگا کہ مجھے کہیں پناہ ملے لوگوں نے کہا تجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی اگر پنا پناہ پنا لینا چاہتا ہے تو امام زین العابدین کے پاس چلا جاتا امام زین العابدین شام کا وقت ہے وہ قاتلانے حسین میں سے بھاگا ہوا امام زین العابدین سے کہا یزید مجھے قتل کرنا چاہتا ہے آپ نے اس کو آگے بلایا ہاتھ دلائے بٹھایا کھانا کھلایا پریشان بھی ہو گیا اندر سے ضمیر کچھ جاگا کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا یہ میرے ساتھ کیا شروع کر رہا ہے آپ نے بستر بٹھا دیا کہا میری موجودگی میں تیری طرف کوئی نہیں آ سکتا کل صبح جہاں جانا ہو چلے جانا شرمندہ تھا صبح اٹھ کر کہنے لگا امام زین الب تھی تھی مجھے پہچانا نہیں میرے امام نے کہا باپ کے قاتل کو کون بول سکتا مجھے کربلا کا وقت یاد ہے جب میرا بابا پیاسا تھا جب میری سکینا پانی کے لیے ترس رہی تھی حس عباس کے بازو کٹے تھے میرے بڑے بھائی علی اکبر کو اٹھارہ سال کی عمر میں تم لوگوں نے شہید کر دیا تھا میرا بوڑھا باپ لاشا اٹھا کر اپنے جوان بیٹے کا لاتا ہے ابن ساکر نے تو یہاں تک لکھا کہ جب علی اکبر کو نیزا سینے پر مارا گیا جن کے بچے ہیں وہ تصور کریں اٹھارہ سال کا جوان علی اکبر جب سینے پر خل... نیزا مارا گیا امام علی مقام بھاگتے ہوئے گئے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کون علی اکبر شبی یا مستفی صاحبہ کہتے جب مستفیٰ کی یاد آتی تھی تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے حضور کی شبی تھی علی اکبر امام علی مقام گئے تو بال کالے تھے اور جب علی اکبر کا نیزہ کھینچا سی میں سے اور کو اٹھا کر خیمے میں لائے لکھتے ہیں گئے تھے تو داڑھی کے بال کچھ کالے تھے لیکن واپس آتے ہیں تو امام کے بال سفید ہو چکے تھے یہ کوئی معمولی انسان ایسا مارکے کے سامنے نہیں ڈٹ سکتا یہ حسین ہی تھا جو سارا کنبا زبا کروا کے پھر بھی یزید کی بیت نہیں کر سکا اور کر بھی کیسے سکتے تھے نانے نے کہا تھا حسین تیرے کانوں میں ازان تو میں نے دی ہے کہا نانا ازان تو نے دی ہے اب سجدہ حسین کر کے دکھائے گا اب وہ سجدہ ایسا ہے جس پر مولا کو بھی ناز ہے ایسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا نہ کر سکے گا کہ بچے بھی ذبح ہو جائیں پردے دار خواتین بھی پیچھے ہو تین دن پانی بھی بند ہو اور پھر حکومت وقت اور ظالم حاکم یہ مطالبہ بھی کرے کہ میرے ہاتھوں پہ بیعت کرو یعنی بیعت کرنے کا مقصد یہ تھا میری حکومت کی تائید کر دو کہ میری حکومت درست ہے امام علی مقام نے قیامہ تک کہا حسین کا نام یہ ہے حسینیت کیا ہے کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں حسین کا نام ہوگا اور حسینیت نام ہے ظلم کے آگے ڈٹ جانے کی چاہے کوئی کلمہ پڑھتا ہو چاہے کلما نہ پڑھتا ہو ظالم ظالم ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اور امام علی مقام کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے اور دوستان محترم علامہ اقبال کے ان چند اشار کے ساتھ میں گفت کو ختم کرتا ہوں اور ہم تو اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ ہر دور کے یزید سے نفرت رہی ہمیں کبھی یزید سے محبت نہ کرنا یہ جو یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں یہ دراصل مردہ ضمیر والے لوگ ہیں چاہے کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی ہو یہ مردہ زمیر والے لوگ ہر دور کے یزید سے نفرت رہی ہمیں ہم سے کہا ہے دہر میں قائل حسین کے ایثار اعظم شوق شہادت بہادری کیا کیا کروں بیا خسائل حسین کے یہ ساری خوبیاں انسانیت کی ایک جگہ کٹھی ہو جائے تو حسین کا مقام اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے دوستان محترم علامہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں امام علی مقام نے تمہیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے نیازی کا جوان بیٹا جب ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا مولانا کوشم نیازی کا اس وقت کوسر نیازی کی رو بیدار ہوئی اپنے بیٹے جوان کے کندھا دے کر مولا کو نیازی رو رہا تھا اور حسین تیرے درد کا پہلے پتہ نہیں چلا آج بیٹا جوان فوت ہوا ہے تو تیرے درد کا پتہ آج چلا ہے مجھے علامہ کہتے نقشے اللہ بر سہرا نویش نقشے اللہ بر سحرا نوشت سنو مسلمانوں حسین وہ ہے جس نے کربلا کی ریت پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا تھا پھر جملے کو غور سے سنیے نقش اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش اللہ برسہ نوشت حسین وہ ہے جس نے ریت پر کلمہ لکھ دیا ریت پر لکھا نہیں جاتا آپ ریت پر لکھیں گے ہوا چلے گی مٹ جائے گا لیکن اقبال کہتے ہیں کہ نقش اللہ بر وہ ہے اس نے میں کلمہ لکھ دیا سترے مہا نوشت اب سوال کرے علامہ اقبال سے علامہ ریت پر کلما کیسے لکھ دیا کہاو میں تمہیں بتاتا ہوں اے مولوی صاحب شاہ صاحب پیر صاحب نمازی صاحب تمہارا لکھا ہوا کلمہ مسجد میں آج لکھو گے دس سال بعد مٹ جائے گا کتاب میں لکھو گے کتاب پھٹ جائے گی تم جہاں بھی لکھو گے پینٹ اور روغن سے وہ پھٹ سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے مٹ سکتا ہے اس لیے کہ تم روگن سے لکھتے ہو تم سیاہی سے لکھتے ہو تم پیٹ سے لکھتے ہو تم رنگ سے لکھتے ہو تمہارا کلمہ مٹ سکتا ہے مگر اسین کا لکھا ہوا کلمہ اس لیے نہیں مٹ سکتا اس نے روشنائی سے رنگ سے روگن سے نہیں لکھا ارے اسین نے تو علی اصغر کے خون سے کلما لکھا ہے حسین نے تو علی اکبر کے خون سے کلمہ لکھا ہے اونو محمد کے خون سے لکھا ہے حسین نے تو اپنے رگوں کے خون سے کلما لکھا ہے اب قیامت تک یزیدی اکٹھے ہو جائیں گے لیکن کربلا میں حسین کے کلمے کو کوئی امیٹا نہیں سکتا اس خواجہ غریب نواز نے کہا شاہ حسین بادشاہ ہست حسین دین است حسین دین پنا است حسین, حسین. سردار ندا دست دردست بنا است حسین اور آگے کہتے ہیں کرم سے مجھے بھی قرآن سمجھ آیا ہے تو حسین تیری زندگی سے سمجھ آیا ہے. اور آج بھی ہمارے اندر جو ایمان کی حرارت ہے حسین جب تیرا قصہ سنتے ہیں مار کا کربلا سنتے ہیں تو مردہ روح پھر سے زندہ ہو جاتی ہے ایمان جو دبا ہوتا ہے تیری عصمت کو سنتے ہیں تو اندر سے بیداری آ جاتی ہے ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے اور آخر میں علامہ کہتے ہیں ہم سب کچھ بھول گئے شوق شام و فر بغداد رفت شام میں ہمارا بڑا ڈنکا تھا بغداد میں یونیورسٹیاں تھیں بہت غلبہ تھا مسلمانوں کا شام میں بھی بغداد میں بھی اقبال کہتے ہم بغداد بھول گئے ہم شام بھول گئے شوق شام و فر بغداد رفت ستوت گرناتا ہم یاد رفت سپین ساڑھے سو سال گرناتا الہمرا مستق قرطبہ یہ ساری مسلمانوں کی تاریخ ہیں علامہ کہتے ہیں ہم سب کچھ بول گئے تار ما زخمش لرزا ہنوز تازہ اس تکبیر او ایمہ ہنوز لیکن وہ جیسے تمبہ ہوتا فقیر انگلی لگاتا ہے تو وہ تار بچتی ہے اور پھر تمبہ بدل لگ جاتا ہے اقبال کہتے ہیں میرے دل کی تار جب مدم پڑتی ہے اے حسین تو نے کربلا میں میرے ایمان کی تار پر انگلی لگائی تھی اس وقت کی انگلی لگی ہے قیامت تک میرا لا الہ جاری ہے کبھی مٹ نہیں سکتا ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں پر حسین تیری قربانی کو نہیں بھول سکتے ہیں مسلمانوں آج دور بڑا خطرناک بھی کہوں گا میڈیا کا دور ہے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے میرا پیغام یہی ہے سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں پر میرا حسین جھوٹا نہیں ہو سکتا اور بھٹک سکتے ہیں پر میرا حسین بٹک نہیں سکتا یہی پیغام سمجھ لیجئے امام کے مقابلے میں چاہے کوئی شخصیت آئے جس کے بارے میں کوئی مرضی کہتا رہے ہم حسینی ہے زندہ بھی حسینی ہے موت آئے تو بھی حسینی ہے اور دعا کرے کل قیامت کے دن بھی اللہ پاک ہمیں کافل حسین میں شامل رکھے اللہ پاک آپ کو میرا حامی و ناصر ہو وما علینا نا البلا